الحمد والسلام على اللہ وس اللہ than رسوله النبي الكريم القمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم یا حبیب اللہ مکرمی مخدومی حضرت علامہ مولانا سید محمد مراد حضرات السلام علیکم حمد و درو تو بعد آج اس دعا ہے قادر مطلق جل شان و وحبی بارگاہ اندر ناچیز ہوں دنیا آخرت میں ہر شرطوں اپنی رحمت کی پناہ بخشے خصوصا نفس و شیطان دے شرتوں نجات عطا فرما خاندان دوستوں سمیت دو جگ سعادت و رحمت عطا فرماوی دربار والے بزرگوں کی نام دربار والے بزرگ حضور عارف اللہ پیر راج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دربار عالی شان پہلی مرتبہ خدمت دینے متین دغرانے کا موقع حاصل ہوا ہے جنہ دوست نے اس مبارک محفل کا اہتمام فرمایا انہوں دی خدمت میں شرط قبول بخش میں جناب دے سامنے چند اہم مسائل پیش کرنا پہلا مسالہ عرصہ کے بارے یہ میں اقتدام کھول دیا بزرگان دین دے سال مبارک دے دن جڑے عرس منائے جاندن ن اگر اے برائیاں تو خالی ہون نا جائز کماں تو خالی ہون محل وکرت کار تلاوت کلام پاک صحیح شریعت کے مطابق و خطاب اور صحیح حلال ہلاک لنگر پانی اگر سارا کچھ اور ہوجائز کم بچ نہ ہو تو اہل سنت و جماعت کے فکہ نزدیک شامل جائز بھی ہے اور اسائز کہہ دینا یہ شریت کے اندر اپنی طرفوں جاتی لیکن انہ دوتے۔ اتنا اشرار رکھنا باقی شریعت متاہرہ فرائد آکام واجبات مقب سنتوں چڈ دینا تو سے زور رکھنا یہ بزرگان دین یاد مبارک دے اے دن جڑے جہے ہوتے ہیں برکت اس وقت ہوندے نے جس وقت یہ بزرگوں دی دیکھی شریعت متاہرہ جڑے فرد واجب موقت سنتاں ہیں مسلمان انہوں پورا کر کی دی دلیل گلت نظریے دلیل نمالا فرد خدا دے واجبا دے موقت سنت خدا دیا کدا کر لینا چھوڑ دنیا لیکن ارف نہ چھوڑنا یہ بد عقیدگی کی دی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نبی سانو ارس نہیں دے نبیر دتے اللہ تعالی نبی سانو شریت آ رہی ہے سنو گے پہلوں تسان جو سنتے راندے ہو دوسرے بولیاں تو اسر ملاوٹ जी आज जो कुछ सैदा सौदा सुन लै समझो छाज मार के कनक साफ करी दी साफ थी इंदा थी बड़े बड़े आस्थानेर साहबजादे खुदा दे पी जा چھڑ گی وہ دلیل نہیں جیڑا شریعت سامنے رکھے لتیفے کی گل ہے میں کل چریف سید کتب علی شاہ صاحب میرے بہلی میںیا چلے گیا تو اتنے پیر آیا ہوا مچھا رکھیا داڑی انہیں منی اس کا ہے کہ جا سدیا کسی مقرر نہ آیا تو پیر اٹھ لو تو میں ختاب کرنا ہوں پیر کے ختاب کی جھلکی درا دیکھو کہ میرا سو کتا ہے کنتا ہے پیرام کرتا اپنے سو ایکت سپرد اور اس مریت میں آخر سمجھیے میں بیٹھا سب خدا دی شاہ جی میں ہس ہس کے اکھے آوا آریدا میں آخیا ہویا ہے इन आम ना समझा जेवे समझा जेटा पीर बैठा बैठा कुत्ता है तो बैठा कौन है समझो पीर बैठा फिर आखे आगे एक खड़दार मेरी कुत्ती लै गया सुनो आखिर मैं कि फिर कुत्ती वापस ले। میں آ ڈی آئی جی آئی جی تک فون کرا کے انہیں آخیا آخدار شرم نہیں آتی پیر کی کتی جاتی ہوں ایجی پیر جہے ہیں ارف نہیں چکن جی تسا کو سننی نے تو پھر دنیا کے بد بتا بے بھی ہو سمجھ نہیں پہلے شریت رسول جس کا حساب ہونا ہے اگر کوئی ارد کرے کیا مت والے دل یہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نماز رو باقی تمام احکام تو پہلے اس رکھ لے اور اے بھی نہیں کہ کوئی بندہ کرے رو رو گا نا! لیکن, لیکن دل آ سو جو نبی پاک شریعت گئے اگر او پوری نہ تے جہنم بھی جاوان نے. پوری تے اللہ تعالی اس دا پہلا کچھ کچھ کر کے اس کا اللہ تعالی ساڈے تے فضل بھی فرما سمجھ آ رہی نہیں کچھ نہریت داخل کر لینا آخر یہ شریعت کا ایک دار حصہ ہے سوڑ لو پھر بزرگوں نے شریعت حصہ نہ بنایا شریعت اتارا وہی ہے جیسے صحاب ہے کرام عمل کر گئے سال سوا بزرگ بخشنا کلام دا، دا. عمل صاحب گرام تو ضرور ملتا ہے لیکن اس طرح جڑے ہیں فلانا سال تو بعد ارس کرنے یومی وصال اے صحابہ اے تو ثابت نہیں آئی میں ثابت نہیں تک درجہ نہ سنت داجب دنت ایک بائف برکت کام نفلی اگر نیت خالف ہو برکت کا باعث بن جائے میاں شیر ربانی اللہ دا ولی ہے گل سناو تو جانتے اس علاقے کے ایک سو ایک جڑے نے ہے زیادہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے دادا مرشب مکان شریف انڈیا تشریف لے گئے آپ دے دادا دے دے دے فیب دے آپ جڑے دعوت دیتی کہ دی بیٹھو ختم شریف میاں صاحب زمانے کا اپنے دور کا بڑا ولی سی اللہ دا فقیر سی کامل आप हर आख और आप जो नबी पाक की शरीय के खिलाफ कम हादो फरमाया इन टुट प्या करो जिमें चीता शिकार ते तुट पा आप सरकार نہیں و میرے دے منشداد نے میںق آخا جی تسا بریلو اچھے پیران پہ حق نہیں آخلو کی بےعد بھی ہو جائے پھر کے اس پیر کا جس حق آخر اگ لگے اس کی بھی ہو पीर का खंजीर है। पीर जड़ा होल्कि जिन्हों हक आख्या जावे ते सिर तो खुड़ियार जाए समझ आ गई नी कोई हक ने اس خلاف بھی جائے گا وہ مڑ بھی خوش ہوا کہ یار گل تو ساڈے رب کی پی کردا ہک کی پیا کرتا ہے ساڈے ول کی کرد ہے, کر ہے بچن بچاوٹ بھی پکڑا جہا مومن ہوگا ہو پیر فرمایا جب ان آخیا میاں صاحب بیٹھو شریف ختم بیٹھو میاں صاحب فرمان لگے ساحبز د دربار والے بزرگ ختمہ سے خوش نہیں ہونے فرمایا صاحب داڈے دربار والے بزرگ ختم سے خوش نہیں ہو گے راضی نہیں ہو گے لڑائ چاہوں اگریز کچہری جا پے کیونکہ انگریز کی کچہری جان والے بندے کا ایمان نہیں رکھتا یہ گل میاں شیر ربان کچہری اچھا کچہری جم ری میاں صاحب نے فرمایا چاک اگریزی کچہری جانا پوے اگریز کی کچہری فرمایا جان بندے دا ایمان ضائع ہو جاتا ہے کی ہو جاتا ہے یہ مطلب یہ نکلیا کہ مومنا دا فرض بنتا ہے انگریز کچہریاں جان دی بجائے فیصلہ دے قرآن کا کرایہ کرنا نماز آستے تو تھان بولی یاد آ جن فیصلے نہیں یاد آتے قوم کا برباد ہوچہری پیسہ بھی دے وی کرائے جناب جا کے ایمان بھی وی کرے اپنا قرآن یہودی تو فیصلہ کرا لیکن اس شرم نہیں آتی کہ ادھر جان کی بجائے کسی آلم کوٹ کیوں نہیں جانا جا ہو سامنے رکھتے تھا فیصلہ چکر اصل لالت بھیج رہے ہیں کچہری تھانے سانو اللہ کے قرآن کا فیصلہ منظور ہے نہن پے نہئیمان بننا پوے نہ خلاف فیصلہ ہوے بھی نہ ہوفوظ ہوم کیوں نہیں فرض خدا دا پورا کر دیا لنگ حسا پائی ان خدا حصہ پورا کراراضگی تو نہیں, نہیں ہون لگتا قبلہ जेसा दाने देने में जी मैंने आया बैठाने पूरे कर आए बैठा पता इमान के दाने मुके पाए मैं वो दाने पूरे करना आए बैठा اگر صاحب دربار بزرگوں دی روح تک رسائی ہووے تینا دی روح مبارک پٹ پٹ کے عرصہ تے زور رکھ محمد دی شریعت تے زور رکھ کیونکہ لنر بند تے بابا بریل دی کرامت بیان کرن پتہ کیا سویرے تو لنگر کھلیا شام تنگر جدیل سی لنگر بھی بند بارہ بجے تیر کرامت بیان ہوگل جو قوم میں کرام مت کھی سویرے تو لنگر جو جاری ہوا بارہ بجے رات لگ دعا کرنے میں بریلو جب مرے اس دا سر دیکھ پیا اے سمجھے گا میں شہید ہو گیا لنگر کاندہ جدو مر جائے گا نا پتا نہیں پیر غوث پاک میر فرمان آ میرے فتوح الغیب شریف غوث پاک سرکار دی کتاب مبارک آپ سرکار فرماند حدیث مبارک کے مولا علی سرکار کی روایت کرتے پے فرمایا مولا علی نے میں رسول کریم کو سنیا سرکار نے فرمایا جڑا بندہ فردا تو پہلو نفل دے پیچھے پہ لے اس کی مثال اس عورت کی جیڑی عورت حمل چکی رکھے وقت آن تو پہلو پہلو وقت پورے ہون تو پہلو حمل گرا چھوڑے فرمایا مایاب نبی پاک نے وہ عورت نہ ہمل والی اتھی چاہیے نہ بچے والی اتھی چاہیے نہ ادھر کی نہ ادھر بھی فرمایا نبی پاک نے جہاں بندہ چلی کم پیچھے پہ مثال کیا مطلب یہ نہرد ہے نہ وہ درد ہے یہ مطلب یہ نکلیا یہ ارف اے ملاد اے یارویاں اے نفلی کام اے سارے اس بندے واسطے ہیں جہا مستفا کی شریعت فرد کام پورے کر دے پھر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس سے نفلی کام بھی قبول فرما فرد ہوں لیکن میں یارویں کد نی چی اللہ تک رب دا فضل پینے کا ویگ یارویں کد نہیں چھٹی میں ملاد نہیں نی اچھا تو والے کے خدا تے کہ رب دا فضل ہے کہ رب کا پاک میرا تو پوچھ کے لے وہ فرماتے نے جیڑا بندہ فرض خدا گا جنیا نفلہ کا ادا کرے گا مولا دی بارگاہ کھ نہیں قبول ہونا یہ اس بندے کے قبول ہون گے جنہیں رب کے فرد شریعت کا کام پورے کرئیمان جڑے ملانے نا بےمان ڈھول م چشتی جو بندیا کر لکھ لانچ پانا جی سننی ہوس پاک وڑ میں درد کا کتا کرے جا بندہ شادی کر دیا شادی رسول رکھے طبقہ اس بارے بھی آخر کی مطلب دیم سے چلن کا کام دے کوئی حرام کام چن آخر پانی تک چاہر کچھ لالچ کو تین امام احمد رضا میرے پاس بابے فرید آن پیا سمجھانا نکے سکے ملا دین نہیں اے اللہ کے فکیر ملیاں بارے کرنی تھی آخرت پہلے شریعت ٹھیک ہے آ یہ سمجھ جی ارف پہلے تو پہ شریت نہیں تھی پھر ارس لانت پا بنے گا یار بھی لالت پے گی کوئی شہ نہیں لگے گی جے جی لگنا چاہ ہے رب دی رحمت پہلو مستفا دے دیتے تین دی گل نال چلا اور ارس کا نظرانہ بزرگ دین شریت کا نظرانہ مستفا دے نہیں مسلہ پہ سمجھانا کہ اللہ تبارک تعلق رب جڑتا کہ جڑتا کبلا ربلا جل جلا شان جسم تو پاک थले सजे खबे होौलाता रिश्ता जिसमें कोई औलादे ना उनका कोई मां बाप ना उ कोई रिश्ता लब तला जिना जिना के रिश्ते जुड़ते ने अल्लाह के कुरान तो पुछ केड़ी शहर जुड़ते ने آموکانو جب دسیا اللہ تعالی نے دسے میرے دوست کے میں بندے نے میرے نال یاری کیں لگ ہے مولا سنگت کیں جڑی الگ مطلب صرف دو لفظ نے ایمان تقوی ایمان وی روحانی شاید تکوا روحانی شاید یہ جسم برادری کوئی تعلق نہیں توجہ اگر مولا دال रिश्ते बिरादरिया वेखदा नूह सलाम दा कदी का पुत्र कभी काफिर न बनना सजड़ा अगर रिश्ते बिरादरिया मौला तला वेखदा हजरत लूत सलाम की घर कदी काफिर न बनती अगर मौला तला रिश्ते बिरादरियां वेखदा کد ابو طالب حضور دا چاچا چا کافر نہ بنتا کدی نبی پاک سرکار دے دے قریبی رشتے دار کافر نہ بن دے مولا تالا نے اگر حبشے دے بلال نو اپنا بنا یہ سمجھ لے رب تالا دے تالا رشتے نہ مال دے نے نہ اولاد دے نے نہ دنیا داری دے نے نہ دے نے مولا دے رشتہ تالا دشتہ جڑا ہے تو جڑتا نبی پاک سرکار نے فرمائے بلکہ خود قرآن فرمانا باری فرمان اللہ کی رسی مضبوطی آیت پہلے بھی سنی ہو سو. لیکن آج آیت دا مطلب سمجھانا کی رسی کو مضبوطی سے تمام مل کر پکڑو یہ کہ اس کا مطلب کوئی ہے مرزائی شیشہ جیویں مرضی نیچری ملے زندگی کے سب کو ملا کر چلو اور سارا آکو ہم ایک ہیں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 کا مطلب یہ اللہ کی رسی ہے اللہ تعالی جرانیہ مضبوطی مطلب سارے قرآن من کے اسمل بلا کفر رکھو دم ہے جڑا جا ہوگے حق توں کے ہات بل لیا وہ جلا حق تو گئے یہ جدا ہو جائے بےمان بن جائے تو کسا کو نہیں ہم کہیں ہے بربادی ہے مطلب ہے حق نڈن لگا سارے رلو ان واپس لے آؤ جی تاکہ سارے حق کے اوپر کائم رہو پاس لالا کوئی نہ بنے اللہ تعالیٰ نے جڑا فرمایا اللہ کی رسی کو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نو جڑا اپنی رسی فرمایا دی شریعت نو اس رسی دا مطلب اللہ تعالی مثال دیتی ہے تشویش دیتی ہے جی رسی ایک بندے دے ہاتھ دوسرا پھڑے گا انہاں آپس دا تعلق پیدا کر لے جڑ گئے تعلق آپس کا رابطہ بن گیا رسی نپن رسی فرمایا اس کا مطلب یہ تسا قرآن پہ عمل کرو جب قرآن پہ عمل ہوئے گا میں بے مثال رب دا تعلق جڑ جاوے گا میرے خاص بندے بن جا جاؤ گے. میرے خجر میرے بےلیاں ایک حدیثر مدر بولو چپا لو حضور سرکار صحابی ملکے جمن ول نبی پاک روانہ فرما رہے سن گھوڑے دے ہزور پاک نے صحابی بھی کھایا اور آپ لگام فریے سرکار اپنے غلام دے گھوڑے دی لگام فر کے جا رہے ہیں مدی شریف تو باہر روانہ کرنے کی خاطر جا رہے سن جب مدینے کو جدا ہو گئے حضور فرما دے اے میرے یار جب واپس آ حضور دے سب دے اتروں نکل آئے سدمے میں گل سن کے رو لگ پے حضور فرماندے نے یارا رو نہیں اولا ناو سے मन है फरमाया मेरे यारो जेड़े लोग परहेजगार होवे मुत्त होवे भावें जेहे होवे भावें जिथे होवे मैं मोहम्मद के नेे होवन میرے من کا مرضی ہوئیے فوکا وسدے وستے ہو سن سارا تو وقت او میرے قریب ہون گے کی مطلب جے تو متقی رہے گا اے نہ سمجھی میں تیرے تو دوراں یا تو میرے کو سن ایتھے گل سمجھا سو سر سید رسول میرا سی پونا چریت اس دی روح دور جسم نیڑے بابے فرید دا جسم دور ہے روح مستفا نیڑے جن چلتا ہے نا اس بند ہوتی ہے صاف کیونکہ یہ جی کپڑا نہیں دا کپڑا کپڑا میلا ہے بولو کہہ پھر دونوں کہ بولو کیا بولنا روح میلی پتا کہ روح اے, اے دنیا سارے جہان دی مٹی فٹ دے سارے جہان کا کسے اس بندے جن روح اپنی تھا کر نا دی روح کدی کدی نہ ہو کیتا، نجائز کیتا، کیتا، سونا چاندی اگوٹھی استعمال کیتی کوئی نجائز کم کیتا کوئی حرام کم کیتا روح میری گلاگت پی گئی پھر جی دی شریعت عمل ہویا نجائز امل روح دوبی چڑی شروع ہو صاف ہونی شروع ہو جائے اور جب روح صاف ہو جائے پھر بن ہے اللہ کیونکہ سجڑا توجہ کپڑے مہلے تو نفرت گندی کرلیر تو نفرت آ اللہ ہاں وہ پھر نیڑے نہیں لگ دے اللہ تالا کپڑے کپڑے میلے ہو, ہو, ہو جان نا تھان چھوٹا ہووٹا ہوا ہو جاننا, رب شریک مولا اے یہ سمجھی اللہ تعالی بندے تو نفرت کرے گا اللہ تعالی بندے تو دور ہو جائے گا نا مولا تعالی دی بار گاؤں وہ فکیر جی جی کپڑے پر روح سفا ہوئے وہ رب سونے دی بار گا اندر صاف ہے نکھر یا رن ویخ یا کسرے ویخانے کے کپڑے کن کا کم رب رسول پی میرے کپڑے نہیں ویخ نہ شکل ویخ ویختے ہیں ایک دل وی ساڈا امل ویختے ہیں اللہ تعالی تھوڑیا شکل نہیں دیکھا توجہ نہیں فرمائی سونا ہے کہ پپوے رب رسول پسند آوے پپو بندہ نان نا. حدرت بلال کسی آیا رب رسول پسند رب شکلا نہیں دیکھتا مولا بند نہیں پھیر رب تالا فرمایا ویخایا دل ویخ اور امل ویخ دل ویخن کا مطلب ہے کہ خالص ہے لوگ کا وکھاوا لوگ دنیاداری والی گل نہیں اور جڑے امل دا مطلب ہے کہ شریعت رسول کے مطابق عمل ہے یا نہیں اچھا اگے چلو جناب <تصفح> سونے رب العالمین شکل نہیں ویکنیا مال نہیں ویخنے اس سلسلے کلرا کا فکی ہوا نکل سنو میاں رحمت شریف لاہور ضلع دے اندر گجرات دا ایک بندہ مولی صاحب تریا لاہور شہر پہنچیا ایک اپنے ہاتھو آدھا یار کوئی اللہ کا فکیر پہ جی میں یاد بیارت کروں اگوں نے آخیا جگ لاہور ملا وہ ہوں مولوی بیاس دافر صاحب آروار ہے والی اس مار فی شا فکیر نہیں ہو سکے پتر جٹانتے مو جیا जटा पोचियालिया पुत्र वली नहीं हो सकते तू किए फलाना जाब आखद गुजरात आए नौली साहब आंदा यारा चलते सही ना पसंद आई सेवा पसंद میاں رحمت لی سرکار اپنے حجرے شریف کے اندر بیٹھ مولی صاحب ہاتھ سائب پہنچ گئے آلے فکیر لگے آ فرمے نے دے دے مولی جی مل ہا پیر بارے ساتھی آدھا مولی ہوش تکانے آئے میں لاہور بیٹھ کے گل ہے میاں رحمت علی سلمان دن مولی جی پیر وار شاہی آر ایفلا آر ایف کی گل عارف ایف جاند आम नहीं जान सकते फरमा मौली जीरवार शाहेर का मतलब मैं दस आपने फरमा मौली जी जट काले तो बनता है जट का पहला हर्फ कह آپ نے فرمایا جہالت پہلا ہرف کہڑا جی فرمایا دس موچی کا پہلا حرف کہڑا فرمایا میں فرمایا دس تیلی دا پہلا حرف کہڑا جی فرمایا تو تکبر کا जेल जहालत होली हो हो नहीं बन सकता तू बचार जटा मोचिया तेलिया लाई बैठा समझ आ गई कड़क वके मैं लगता है जिम्मे कणका कणकाल कि कणका वो होश ठिकाण है ना की है, मैं आख्या है जहालत कब मैं जिस बंदे क्यों ही नहीं बनता اس نال ہو جی گلانا روح بندوں کی پلیت پلیت روح کبھی رب دی یاد مصروف نہیں رہ سکتی فلیت روح دی رب والا توجہ نہیں ہو سکتی اللہ وہ ہر وقت توجہ رب وے فرم فرماندن. فرماندن. جی <ساعدت> روح زندہ دا خبے خبے دا دل جاری فلانے مطلب کھبے ہاتھ مکی ہے نا مکی ہلے دل جاری دل جاری دل جاری دا مطلب تیر مہر فرمایا فرما دل جاری ہوجہ ہر وقت اپنے رب سمجھو دل جاری جس بندے دل چار اللہ لہی ہے وہ بندہ ہر وقت توجہ اپنے دل بالے وال جی رکھتا ہے کہ اگر بادشاہ اصل لے کے فوجا اپنیا کھلار دے اصل محبت مارفت ہوتی اور اس بندے دل چاسا بھی फौज का पैदा नहीं होगा की तवजु अपने रब तो अल्लाह के फकीर की नहीं हटेगी वो फौज के भी दिल अपने रब न लाई रखेगा چلے کٹو جو مرضی کرو روح دا تعلق رب سونے دی یاد نہ ہوں صرف استفای شریت نہ ہوں سارا پیر باہو بولے چل پیرا سا پیر بہو کی ایک کتاب ہے آپ نے لکھا جا بندہ ہلاونا وہ آخے دل کے آپ فرمانے کا ایک ٹولا اٹھا پہ خیال کرایا وہ چیاں پگاں بن دیں گول खाली टोपी चमकीली जा। फरमाते दिल आई साढ़ा पीर बाबू फरमा Oh, جڑا فکر کماوے کماوے علموں پاجی جڑا فکر کماوے کافر مرے تیوانا کرے عباد روے اللہ کو لو بی گفلت کو لوگ کھل سن پردے دے دل جاہل pot khana o mai qurban unhon to bahu jinna mile ya yaare ya gaana مت پی پلی سمجھی کڑا ولی کے ولی سمجھ لو بلی آرف جی شریعت بزرگ لوگ فرماج فرمان فرما نے آلم در آلم نم جی علم پڑھنے دے آ نبی دے پترنو نبی نم جی نب رب دیتے جاس ہتا ہے جتنے رکھنا چاہتا ہے اتے ہی رکھتا ہوں اور کسی فکیر فکیر محنت نبی دی، شریعت کرنی پہ جا کرے گا پا لے گا بھامے موچی کا پتر ہے تیلی کا پتر ہے جی مرضی جسے پہ جا مرضی پتر ہے مولا تالا دی مار گا جتین من پڑ لیا چل پیا رب کا دوست بن جاوے گا جی بلی پبی شریعت چڑ بیٹھا وے رب دا دشمن بن جاوے گا, دوست بن جاوے گا. سمجھا دیلے. کیوں گل کرنا پیا اے اے بنی بطوں بھی دی لانت پا گئی ہے شریعت نہیں دیکھ گے یہ فلانے پیر کا پتر فلانے دا ساحزہ دا دا فلانی تھان سے بیٹھا فلانے, فلانے بس سڈے <سؤال> کملا ری بےمانی کا نتیجہ تیری پرستی کا نتیجہ ہر آستانے میں اسے ملتان سے اگر جاؤ جلانی سچال بنے بیٹھے چال بڑے بیٹھے بابے جاؤال بیٹھے کنجر چکلے لنڈی بادی دیا اندے گھر اندر بے ہے پر تمی اور بےمان مرنا میں نہ منجے بنتے دربار خنبیر بنا چلائی دربار ملے سر کے لائی بٹھے دربار کا پیسہ شرارت لائی بیٹھے دربار تنا تا لنگر تن جانا دربار گل نہ بن خبردار کھول لے اللہ بنتا جا محمد کی شریت بڑے گل آ رہی نے شانتی جڑا تیرو آخلا رہا بخشا بابا میں بخشیا جانا پیا بسا کتا بخشی وہ کتا جنگ اوہ دے واسطے وہی سارے کلام نہیں آیا تیرے میرے واسطے تیس پارے کلام واسطے نہیں مسلمانوں واسطے نہل توحید رہی نہ کوئی شہ قوم نے کیوں کیو؟ کیو کیو کیو کیو کیو کیو کیو؟ صرف یہاں بت پرستی لے کھڑی میں گیا باب فرید دس سر پاک پتن شریف جدھروں گیا ادھر اتوں کے سجادے دے نام دے کپڑے پہ لکھے لکھیا کی کھڑا میوزیکل میوزیکل نائٹ پروگرام پاک پتن کی عورتیں کٹھی ہوں گی لیڈیز اور پیر صاحب آج رات میوزیکل نائٹ پروگرام یعنی پیر بابے فرید کا او شام آغاز افتتاح کرتی اپنے مبارک ہاتھ پھر جا لے جی بھی کیوں مبارک ہاتھ ہو گیا اگوں کپڑے لگے میں پھر آخیا میں اس باب فرید کے پر آکو کہ یہو جا جے چنے کام نے وہ بابے فریدار کی جی بہشتی ہے نا بحشتی دروازہ جڑا آخ دشنوئی بناوٹی دروازہ جڑا وہ آخی نے بہشتی میں کیا یہ آخو یہ جڑیاں رننا نچن ہاں اس دروازے ٹپا کے نچانی تاکہ بابے چڑی میں تڑے تو میں نہ بڑا میں بابا فرید ایسے بےمانوں اپنا بیٹا بنا نہیں دیوس فرید کی اولاد اہی او ہے جڑا مستفا کی شریعت دوست آ رہی ہے اس بے پرواہ رب نے قرآن دے اندر بڑی بے پرواہی دیا گل ہر دل علیہ السلام کی گھر والی کافر ہوا بت پی جی اللہ تعالی کا دستا نبی قرب نبی دا, دا رشتہ جی ایمان نہیں بھی فائدہ نہیں دے سکیا دا پتر ایمان نہیں تھی کھ فائدہ نہیں پا سکیا خبردار ہو جایا جی میں رب کے بار گاہ کے رحمت نہیں پاڑی ہے جڑا ایمان والا ہو سکی محمد کی شریف کا دوست, دوست, دوست. سمجھا رہی ہے؟ بولو بولو بولو ایک اور مسئلہ سمجھا سمجھا یہ جڑے نارے مری پھر سمجھ سال کر <متحدث> <لے دی متحدث> کے رب راب دے, دے محبوب تے دے مولا علی فرکار نبی پاک یہ نارے آنجنے آنجنے ملنگ ملانگوں آدھے جا پتہ پتا ملانگے آلانگ جڑا شریعت ہوے تنگ ملنگ اس دا کوئی مولا علی نال تعلق نہیں مولا علی سرکار فقیری اس, نو دن اس نو بنا مولا علی جا مستفا شریعت دو تے حسین میں قربان ہونے والا کئی میں آنا بھائی کئی کڑے پا کے نا کڑے او سمجھ دن والی گلام بن گیا کئی جناب جی گل چپا گے رکھ من کے, کے اے من یہ منکالی آ ندی آ خدا دلہ مولا حسین پا گر بہتر کو نے پینے دا اے یہ قربانیاں فلام تے جو کو جایا آیا ہے یہ کڑیا سی سارے کڑے ہی پا لیندے کڑے جڑے نہان کے مجوسیا کا گلام کرتے ایڈیا جلا کے نا ما کے لیے یہ پتہ کون لوگ نے جہن حضرت فاروق کے آزم سرکار جدو ایران فتح کئی حضرت عمر دے پولی ویس کے نہ تے ڈر مارے کلمہ پڑ گئی پڑھتے بیٹھے لیکن ہے سن اگ پجاری پی مجوسی दबते गए लेकिन हूं अपनी आदत अग की पूजा करी फिर पूरी करने मुझ जलाए जला के आखने अली असल आदत अग दे पूजा करी पूरी हो पाया अली माए ना مچیا تو پوچھنا وہ مچھی برادری سابت کر کے مولا علی کدی مچ بنایا ہوجوسیا کھڑے میرا علی یہ مرچ نہیں بنا مولا علی سرکار نے تے مصطفی دی شریعت کی تابے داری سمجھ نہیں آئی نہیں سجنا ہوں گل اگے چلاو جدو روح صاف ہو ولی جتوں پہ جاندے مطلب روح گنا پاک ہو گئی توجہ بندے دل دی دھیان دھی دھی دھی دھی اللہ وال ہو گیا روح روشن ہو گئی نفس صاف ہو گیا ہوں اللہ دا دلی جی... بھاویں دنیا سامنے ہو گئے قبر چو اپنی صاف روح جگہ ہے جی تلی رائی دے دانے ویخ لیا مسلا سب لو سمجھا چھوڑا سن لو ادھر ویکو جی اللہ دے ہوبر والوں کے پتا اتر کی ہوتا ہے سن لے اللہ آم خبر والے آم خبروں والے جن مردی گنہگار ہوں جن مرضی گنہگار بھی ہو اللہ تالا قبر دے اندر ایک زندگی رکھیے جہم ایک زندگی ہے اللہ شریک مولا جیرے میرے جیرے تو میں دنیا عمل کرنے ہے سورے شام مولا تالا ساڈے عمل قبر والے گناگار ہونے سے مرضی عمل ساڈے کیتے شام سورے مولا تالا قبر والے دے اللہ تالا ویکو پچھو تے پچھوں رشتے دار آئے آئی ہوئی یہوئی دعوی کر بیٹھا وا یہ مستفا پورا بھی سنا وا نالے پاک دا فرمان بھی سات لکھا سور چڑی بیٹھے کوئی پرندہ پڑھا ہوں بیان تک سنا کہ قبر والے سڈے عمل اللہ تعالی دے فرشتے دے جاندے دا پیو دے پیش ہو سو گئے سویرے شام پہنچ جی اور جی امل ہو چنگے پھر خوش ہوتے آدر عمل اللہ تعالی محبوب کے فرمان مروچی اللہ کر کے بیٹھو سدا دی گلا پہ آپ قرآن سنو سورت جو کچھ ہن بیان کر لگا کثیر سورت توبہ کہ سورت آیت نمبر ایک سو پانچ لے کے ایک سو نو تک تفصیر دے اندر سارا بیان موجود ہے اور یاد رکھنا تفصیل اپنے کثیر دوتے بھی اعتماد کر استعمال ہوں آیا ارشاد ربا نہیں پملوس مرسو پر عمل کرو اللہ مبارک دے تحت محدر کبھی تفصیل لکھتے جو الموا چمین لکرے آشا پھر برد ہے پرمایا پکی گل ہے دے عمل مردیاں میں پیش ہوتے رشتہ داراں دے برزخ دے اندر کبروں دے اندر حدیث کہڑی پیش کیتی हदीस मुबारक मुहद अबू दाऊसी हदीस की किताब मेरे को मौजूद रमद फल उस हजरत जागर सायत میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا انکان عمل، تھے رشتے دار قبیلے والے کمبے والے آپ کول پیش ہوں اگر چنگے عمل دیکھتے نے خوش ہوں اگر بینے ویستے کی اللہ! توری فرم برداری کربارک ہدیش تو یہ پتا لگا ایک مرن والے سڈیا کیتیا جان دیا جہا مکالا اپنا مل پانے جیسی اللہ تعالی جنگا جی مل کی جی بھڑا ہوا منگ د اللہ یہاں عمل مطلب یہ نکلیا مردے جہے نے سان کا پتا نہیں یہ ہدیش ہوں یہ ہوئی ہدیش وہ پھر اچھا پھر آخنا کہ مردے وڈی بدماشی ہوئی ہے اس کے خلاف نبی پاک فرمان جے برے عمل ویچتے ہیں مولا تو جہرے دع منگلے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی اور میں نے کثیر حدیث تفسیر دی کتاب اب حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کے ایک حدیث لکھی تو دوسری بھی نہ لکھی دوسری کہڑی کتاب دے بات بھی ان نبی صلی اللہ ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الاموات فمن كان خيرا استبشروا به فمن كان غير ذلك قالوا اللهم امام بخاری دے استاد دی حدیث ہے اور سے چاہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھوڑے عمل تھوڑے رشتہ داراں قبیل برادری آرے مردیاں دے اتے پیش کیتے جاندین اگر ہون خیر دے عمل تے خوش ہوندین اگر نہ ہون خیر دے تے پھر آن اللہ انہاں نا ماری جنہ چور انہاں نا ہدایت نہ دین جنہیں سانو ہدایت دیتی یہی مولا चंगे अमल करके आए हिदायत दे चे अमल करके ते फिर मरूम हो रिश्तेदार सावे चंगे भावे ہر رشتے دار نو پتا ہے سی سی کرنے تو جی اللہ کام کے پیچھے پاک تے بابے, بابے فرید ہر ہویا اور سنو کتاب روکم اسے محاور بھی اعتماد کر ہے सरकार पिछे घर गई बिल्ली साहब ही रात के आख द अपने घर खाब फरमाया वो अपने घर की बिल्ली मर गई है घर आए पैक में भी पता साहब ही फरमाद جو دکھ سکھ ہوتا ہے سام گئی اچھا ہوں گا لگا اللہ یہ مطلب سڈے ات ہے چاہیے کمر والے سڈے ہال سیتی تو واقف نے اور بالخصوص اللہ یہ سیتیاں آم مرد وانتے کیونکہ یہاں بھی روح مسفا یہ حال آلہ یہ کمروں میں زندہ اللہ تعالیٰ نو موت, نو موت اپنے قانون دے مطابق دے لیکن اللہ تعالیٰ خاص دی زندگی بنا دے باقی مردوں کی وہ زندگی نہیں جیڑی اللہ تعالیٰ اپنے فقیران کی بنا اللہ فرما مرد نہ ہی او کر دے پردہ پوشی کی ہو یا جے دنیا کو نال ترگوشی اللہ دا ولی بھی ساڈے ہال جانے خبر والے بھی جان دے نہیں یار ہوں دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے ات جدو نبی پاک دی شریعت دی مخالفت ہو سمجھ اللہ بیارے ہوتا اللہ کا ولی کارا ہودی شریعت مخالفت اپنے سامنے دیکھ سکتا سر نگا کرو گے اچھی بولو میں پوچھنا بریلویا تو ولیاں دے درباراں سے جو مکالے ملیندے بہن یا اسے عقیدے نال ملیندے بہن کے ویکھ لے بہن لکھی سرکت ولید دے دربار دے مولا جگ فلم ولی دے دربار تو موت دے کم کتوں کی لڑائی ولی کے دربار سے کڑوں کی لڑائی ولی کے دربار سے چارے پاسے ٹی وی چکنا بلی کے دربار سے استو بریل بھی آپ کی سمجھنا ہے بلی ویسنا کہ نہیں حال بھی شرم نہیں آگی اچھا ہوں میں پوچھنا جب ولی پیرا یہ چند چڑھایا چارے پاسے دربار سے ویسے ہون گے جھولی چک کے آخر ہون گے بچے جی ہی سچی بولی درد اللہ آزادی جتے آ جتے جا اللہ دا ولی اپنے کمروں میں پابند نہیں ہوگا پابند آم مرتے ہوں دن اللہ دا ولی جب شریعت رسول دے اوپر روئے زمین تھرتی بیٹھ کے عمل کیتے پابندی نال اے ریا پابند اللہ تعا جزا جربار سارے کنجر کھانے پھر وہ آخد سخی دربار ہے شہباد کلن دردا کئی خوش نصیب اتنے بیٹھے ہو سکے جا چیز گی پہ میں کرایا گھتی کھڑا سکی سرور پہ دینے ہیں جو کنجر رنڈی وال سارے سخی سرور جو زانی دلے سارے جو فلمی کنجر سارے سچے ہوا پتہ نہیں بڑے بڑے دربار سے گیا مینو کسی جگہ سکون نہیں آیا ہاں جی میرے سے فیض نہیں کتی ہوا دربار پتہ نہیں بابے کی نگاہ کی نچن لگا شام تک نچتا رہا ہوشا فائد نہیں خیام अल्लाह वाले दरबार छौलाया सुनो हदीस पाके च ही आसदा प्यो मर गया ना प्यो जिसका प्यो मर गया बालक मर गया अगर انا جر پوگتا نہیں اگان بڑنی ان سامنے کردا وہ خوش ہو رہا ہے ٹھیک ہے ساڑھا پتر لگا لیکن جدو پیو مر گیا ہے نا ہوں گئی کل ہوں جد ویک پوتر کے خلاف شرا کر لگتی ہے اب قبر وہ پریشان ہوں پھر آخر اللہ یہ ہدایت دے جس پاپ کا کلے جا ٹھارنا ہوگی نا جے دنیا چم... اللہ ہدایت جس باپ کا مکالا ملتا رہا ہے باپ باپ دے سامنے جو کچھ کرتا رہا ہے باپ بھی اڑ کے چوپ کیتی رکھی تھی ہوں باپ دی جے کھول گئی ہے نا اکھ اولاد ہاتھ بن گئے پچھو نبی دی شریعت سنبھال لوگ قسم خدا دی ہوں باپ دیا, اکھا، دیا رہن گئیوں. خوش کبر چرتی نہ سمجھی مامی. کہ ساٹا رشتہ مرن والے تو کٹیچ ہے نہیںم رہا چپا کہ بلی بھی ویخ تے سڈے قبر والے بھی بلیا کا ویخنا ہوچا ہے قبر والے کم از کم ضرور سیتیا میں بڑے افسوس نجومی خبر دینا ضروری اخبار وی تے سے نجومی خبر یار فلانے دن زلزلہ آن لگ گئے فلانے ٹائم زلزلہ آنا فلانے ٹائم چاند گرہن ہے فلانے ٹائم سورج گرہن ایک قوم اس وقت تو دو گھنٹے پہلے گھر چوبار نکل کے بہ رہے ہیں زلزلے کی خبر کو پچھو بھاویں جگہ چوری ہو جائے لیکن کیونکہ نجومی دی خبر تے ہے؟ توجہ میری گلومی جیڑی رن حمل والی خبر سن کے چاند گرن سورج گرہن اس دن بیٹھے گی نہیں ٹرے گی بچہ تکلیف پہنچ جاتی بچہ نقصان اٹھا دار میں کیا ایسا مسلمان کہ جنہوں خبر دے نجومی جادو کر شہر بازار جرون کیوں آتے جناب خبر انہیں دے دیتی ہے لیکن میں پوچھنا کیا مسلمان نبی خبر بابا ٹکر بلا شریندری سمجھو نبی پاک خبر دیون کے آداب آنگے ربھی اعتماد نہیں کر سونے نبی گا سونے نبی دسیا لیکن افسوس ہے بڑھ چکے ادھر سننے حضور کٹ اور بڑھے کی گل ادھر کٹ دینا پر بےمان بنے کی فردیا کوئی عاشق رسول ہے کوئی پکا مسلمان ہے کوئی دیوان ہے کوئی پروان ہے کوئی مستان ہے کوئی کچھ حضور سرکار کی گل کوئی اعتماد نہیں تو نجومی دی اے حدیث مبارک سنو حضرت سری دن آبرا فرماند جدو مالے گنیمت لوگ اپنی ملکیت سمجھ امانت نالک نیمت سمجھ امانتا ہڑپ کر لکاتی سمجھن سمجھن جاوے کیا مطلب یا علم نہ پڑھن شیطانی علم پڑھ جڑی لا شکول لا یا علم دین پڑھن تے نوکری ملازمت تے حکومت لگنے تے بھی بخت نہ ہو اپنی رن کی گل منے اپنی ماں کی نہ فرمان بھی کرے اپنے دوست یار کرے تو پیو کا نا فرمان بنے تو پر کرے پیو بہنا بھی گوار نہ کرے کبھی لے گا اندر شور شرابے ہو دنیا دیا گلوں ہو اور قبیلے دا سردار فاخت حاجر تے برادری کاجر ہوئے اور کبھی لا ہو کام کم کراے تو اردل سے کمینا لپچا ہوئے بندے بھی اگر کسے بندے کرافت بے عزت نہٹا نہ برباد کرے سا گھر نہ برباد کرے کدھر برا نہ چھڈے کوئی عزت نہ لوٹ لوگ نہ اور گانے گا رننا سر آم چل سر آم چل واجے سر آم کھڑک اور شرابا اس اسمت آنے والے لوگ پہلے لوگ برا خرچ لے جاؤ نبی پاک سرکار نے فرمایا اس لیے انتظار کر سر خاندھی سرخ آندھی کا گاؤں زلزلہ تن زلدے کا گاؤ ہس خن زمین دس جان دس خن شکلہ بگڑ کا گاؤں پتر اور لڑی ٹوٹتی ہے کے ترتیب آدر پچھلے فرمایا انج اداب کا انتظار کر میں تو پوچھنا ہو یہ سارا لانت ایوریاں ہوئی کھڑی جنکی میں سارے کام اہی ہوئے کھڑے نجومی گلتے اعتماد رسول فرمان پہ اعتماد ادھر شہر کا شہر رات رو باہر نکل آ نبی سرور جو فرمایا زمانے تالت جو فرمایا اس کا مطلب نکل رب کے بیٹھے جب سارے پورے ہو ہویاں سجی ہوئی پہ خدا خدا اے برائیاں چھن کیوں نہیں دے کہ رب د جو ہے کہ نہیں ساریاں چیزاں اچھا ہے عذاب دا سامان لانتی سکول والے کی دستے ترقی دا جہان ترقی ہو گئی کیا خدا کا کہر اداب جہا آنا ہے وہ ترقی ہونی ہے بھائی بولو پچھے دلند آیا سی چند دن پہلو کشمیر کے سرحد علاقے تی لاک بندہ خرچ ہوا روس درد کا ملک دلند لے آئے کہار خدا تک بندہ گیا ہوئے ہوئے لیکن تھا دے پاکستان تو ہوتا دے ملکان دلدلہ خدا کا کہ نہیں آیا جاقا کا ملک ہے پاکستان ایت آئی ہے کہ تھڈو تی لاکھ بندہ حکومت کا اس علاقے ہوں نوی تعمیر جاری اور کوٹیاں بنگلے کا یہ ہشر ہوا کوٹیاں بنگلے زمین اج کوٹیاں اگر اللہ نے خاطر کوئی بندہ بچایا ہے کلمہ بھی پڑھتے سنان بھی جلوس بھی یار بھی ہوتی سن دربار بھی ہے سن لیکن جدو اللہ رسول دے ایک کام کر کے مخالف بڑے ہر اتنا ویک کے بھی اعتماد نہیں کی حدیث وکری پھر عملی تصویر سامنے پھر بھی خدا دسو میں سوال کر لگا. کیا دے بچے جنہ چر سکول نہیں تھڑ گئے مسلمانہ مسلمانوں رن ایسے جاج تھاں تھاں تھا پہ مردیے سو پچھوں تھان سنبھالی سور جہان جو مریے پچھوں لکھان سورجہ پیا میں تھے سوال کرنا اس کا جواب دو کسی کتاب میں منہوں یہ وھا کہ اور پردہ کہ غیر کردہ تو دور میرے سوال دے کا جواب روی کوئی کتاب سکول بھی کھڑ لیا ہو جس ہوے کہ ہوتا پردہ کردہ تو دور رہیں وقافر کتاب لکھا میں سکون کتابیں دسو پتہ نہیں ہوگا بولو نا سو تو پہو کی لکھا مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلے پر عمارت شانہ بشانہ چلنے دا مطلب یہ ہویا کہ رن مرد نال کٹھے رہ کے دن کرے گی تو ترقی ہوے گی اگر دن نہ ہویا ترقی نہیں ہوگی اور میں جت سبق کہنا ہوا تھی پوتر اتنے ے غیر مرد تو دور رہے میں چلو سکول من لے میں آخان یار ٹھیک ہے مسلمان جائے سبق میں چشتی میں برخے نال چنا میں بغیر برخے تو نہیں جان دیا میں کہ میں لانسی گا تیرا برخا کس کھاتے کا جی جائے اگوں سبق یہ ہوا لاہ مرد کٹھے بہو جا کے تی ترقی پے گی جی برخے کے کپڑے لہا دے سبق ہوا کیوں مقصد ہوا تو میں مثال دینا بھی چکلے ایک بندہ رن لکلے آپی والا راہ ویخ نہ لے پاگل بھائی آتری دا, دا چھٹن چکلے چلے, چلے برخے کا بے سکول تو چکلوں کو پتھر سمجھو میں چکلے چکلوں میں چپلے تو چپلے والے کنجر سمجھتے ہیں بغیر سمجھتے برا سمجھتے ہیں اور جگ بھی سمجھتا کہ ایک تے برے لوگ ہی کرتے لالے کنجر زناد سبق دیکرتی سکھاو سارا کچھ سکھا کے گڑ اڑ تو آخن. یہ تعلیم ہم عبادت کرتے ہیں علم نور ہے ہم نور پہنچا رہے ہیں سکھا رہے ہیں جناب جی الٹا ظلم زیادتی پرتا ہے وہ نبی ادی جہے پچھو قوم ہے وہ آخے واہ بھائی واہ اگر بندے ہیں تو یہ ہے جہروں لوگ گزر سارے جانور سن ہوں میں پوچھنا جڑے پرتے کرے والے چکلیاں نالوں بھڑے ہوئے کہ نہ ہوا میں گیا ادھر تے توجہ میں تکریر گیا میں آخیا میں سکول نے نا تو کو میرے اتے جناب ایک بندہ آخیا لے لے چی پی کر گیا بےشتی چکلے آ گیا سکولوں میری تقریر چند دن بعد اتے میں پھر آخیا میں کیا جی میں مائی... معافی منگایا بیٹھا اس لیے وہ کاڑا دیپال پور کی دی گل میں معافی منگنا بیٹھا کہہ معافی میں سکول آخیا چکلے چکلا میرے ہو گیا ناراض میںاتھ جوڑ کے چکلے معافی منگنی پی میں گلتی کر بیٹھا اگوں تو تین چکلا تینوں تیرا نام میں سکول نو نہیں دیا گا چکلے آ کے چرم کرسول اللہ کے صحابہ نبیا جانور تھی آخری کنجر تختے نے ساڈا نبی نبیا کا سردار سارے لوگ جن ویشی جنگلی جانور تھ ویشی جنگلی جانور آسان لنگور پوتر آئے بندے لنگور مکالے ملنے پہ میرے ہاتھ کی, کی لکھا پڑھو آو, آو. جن پڑھیں جا نہیں پڑھو آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان انگلش میڈیم سکلان دی کتاب ہے پورے ملک دی پہلا سب کی کنجرا نے لکھا جی ہاتھ میرے رکھے ہیں اتے لنگور کی تصویر ہے پہلا سبق کیے ہوئے کہ نعوذ باللہ منزالک دنیا ابتدا میں دنیا وچ پہلے بندے جڑے تھن پہلے لنگور تھن اور لنگور صدہ ہو کے اے شکل چاہے اے تو صدہ ہو کے اے بابا آدم تے اما ہوا یہ جتنے بندے پہلے بڑھنے سب لنگور تو صدہ ہو کے بندے بڑھنے اور ایمان نال دسوئے کنجر برائی سے سوپر کر سکتا ہے نبی رسول جڑے سن وہ لگور سی چکل مرو بولو چکلوں چکل کنجا رے پھر بھی مسلمان سکول اس سکول سکول چکلا لے کا جی جنہ دے بال میں جب پے اور اے پہن, اے پہن اے غیر مسلم لوگ گف روک کے بیٹھے کوئی اپنی بیٹھا ہے کوئی مربے تے خوش ہوا بیٹھا کہ خوش ہوا بیٹھا بیٹھے ہوں کوئی پتا نہیں اس قوم دے اتنے رب سویرے عذاب بھیج دیا شام اور دی چیخو پکار سونا کوئی نہ ہو جی رسولہ کی بےزتی الیکشن لڑے اتنے تک ڈولی کھڈے ہوئے یہودی کھتری چوڑے چمارا ننگے دے گر کے ننگیا کے بیٹھی رہے جی ماں دی زنا دی اے کی جنا کرتی ہے کتوں بچی ہونی ہے لانتی کنجری اورتوں کی گل لکھ کے سکول دیا کتابیں پھر لکھیا ہوجرت حضرت سفی حضرت خدیجہ عائشہ وہ بھی ایسی تھی آ باد نظیر بیٹھی مفولہ ہوں کٹھے منہ منہ پر لوگ لانے پہ نظر آ رہے اطراع کروانے کی بچیا کرو کی سمجھی بیٹھا نیرے لنگر چکھا دے بخشی چڑھ جیڑی قوم نبی پاک ہزور والی پیمانے دیا کشتی جار ہوجری مثال نبی دے گھر دیا دینیا میرے مستفا دا گھر ایڈا پاک پی کے کہ جوراں کی مثال بھی نہیں قسم خدا دی کر کے آنا سام ہر وقت ہر وقت چاہیے ایویں پتیاں رہن گیا ایویں گیا رہ سب گڈیاں جان والیا برطانیہ جان والا امریکہ جان والا گڈیا سڑکاں کوئی شہدے ان الباطل میرے رب دونوں ہر باطل جتنا ہوتے ہوتے ضرور ختم ہو گئے تو لانتی کفر کا تلا نظام چلتا رہا تھی خبردار یہ سارا نظام ختم ہونے والا ہے پھر سے نظام محمد عربی کے اسلام کو ہوگا پہلو مستفا کریم بھی زبی لی جائے زمانے دیا پاک کا حضور دے گھر والوں کی دو گلان تین سنا جیتے بیٹھے اسی بولو اللہ دو گلان سن اما ایشا پاک فرمایا جدوں نبی پاک صلی سلالا علیہ وسلم میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے میں چہرے کے پردے تو بغیر حجرے جانتی تھا میں سمجھتی تھا میرے شوہر دفن ہوئے دے جڑا روز ہے رسول اللہ ویخنا اما عائشہ پاک کا حجرا سی آ فرماندیاں نے میرے حجرے دے اندر جدو نبی پاک دفن ہوئے میں گھر کے دے بے دے تو گزرے جدو بھی جانتی سہرے پردہ لین بغیر سا میں تھا میرے شہر دفنوئے جدو ابو بکر دفن ہوئے بھی میں چہرے کے پردے تو بغیر جاتی تھا میں سمجھتی تھا میرے باپ دفنوئے جدو فاروق کے آلم عمر امرگن خطاب نے میں چہرہ چھپا کے عمر سا منر تیا سی پاک اپنے گھر روے مسلمانی مسلمان بازار رننا نال نا نا رنگ پے دربار رنگ پے یہودی سینٹر چکلیا بہاری کالج تیری ریام ایشا فرمایا جو امر کرتے میں کپڑا لے کے جانتی سا مینو امر تو ہیا آدور کا خرچ ایڈا شرمو ہزا والا کہ امر جیسا پاپ ہوگی کبر چیبیڑ شرم پہ جی خاطم جنا بھی دلہت بہن بھی بغیر مسٹر جناب بہن لے کے انگریزوں کے کول کدی کسے کول ہر محفل چاہیے آدھا کیوں میں وہ دلیا کا سردار تھی جہا فین ہر محفل چھ جی پھرے کنیا را باپ ہو سکتا ہے مسلمان کا باپ وہی ہوے گا مسلمان اپنا روحانی باپ منگ گے جہاں بابا و فرید ویر بڑائی گئی ہے ماں انگریز والے گر کیوں بھائی جڑا آ کے مستر جنا سا پیو, پیو فاطمہ جنا ساری ماں تیری ماں میں جانا تو بٹھانا اگریزری ماں میں لے, لے جانا چبانا سکھ دری میں جانا چاہنا میں ہندو دے, بانا، ہندو دے موڑ ویسی میں بھاڑا گوارا کرنا करती घंटे कमरे कलिंटन मुलाकात की कले कमरे त्रै घंटे बेनदीर ने रब की देने ना ही डीजत मैं आख्या गल तो बड़ी कीती मैं क्या वो यार बड़ी वही गलिया मैं तो आप تیرا نہیں کنجرا بھائی ایک بہن جیری بہن کا نام لیا ہوں چلا ماں من سکتے نہیں اس منہ گے جی سیے کا پا خدی جا جنہ سدکے انہاں دے پاک کامنی تو فرش کے فرشتے بھی تھارے اجازت بغیر نہیں آ سکتے سہی ہے سلام لگا پاک سلام حضور سرکار دی گھر والی دی ماں سیدہ نبی دے بیٹھی ایک نبی نا تھا بھی ابد اللہ مکتوب نہ دروازہ کھلکایا ہلو سان فرما کرو کرو اللہ پر کروار آ فرمان کیا تسان نبی گھنٹوں ویکو گیمالو ماما اے نے یہ و نہیں ودیا میاں سا فرماؤں تمے دیڑی ہندی وہ اثر ہوتا بچیاں جی چھی ہم بیج اثر کبلا جیڑی قوم ایڈے کنجرتا ماں پیو من کھلو گا اس قوم کی ہے دلیل سامنے آ جاتی ہوں کہ جنا چیر یہ لانتی پیو ماں منڈن تو بعد نہیں آ گے نہ سڈے بھی غیرت نہیں آوے گی ساڈے ماں حضور دیاں گھر والی میں اگلے دن لاہور خطاب کیا گرین ٹاپ میں اتنے مڑا آسان کتری ہو تھڈو کلمہ چھڈ دی ایمان ڈال میں سچی کرتا کلما چھ دئیے ختری ہو یہ سکھ ہو یہ چوڑے ہو جائیے یوگی ہو جائیے وہ چم گئے لیکن ہزور در والی تو نہ کری یہ کمی واسطے مثال ہزور دیا ہزور د بے اجازت جن کے گھر میں جب رائی لاتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جب رائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں جہتی کجری رنگ واسطے بیویا پاپا دیا پاک, پاک اورتوں دیا مثال پڑھ پہلے قدر کی اہل بیت شان اس نے پہچاننی ہے جدا دماغ پیر میرے علی آخر دے خطرے دے بارے با دس نگاہ دشمن دشمنی نہیں جی نگاہ, دا دی نگاہ دا ہی نہیں. قرآن ہی خرچہ قرآن کچھ نہیں دم قرآن فرماوی تم سچ کم ہسن تم تو سو من تو تو میری گل جڑے لانتی کنجریا رنگ بیویا پاپا دیا پاک اورتوں کی مثال پڑے بیر کی قدر کی اہل شان پچھاڑ لی دماغ پیرے سمجھو اور آخر سانو دے خطرے دے بارے دس نگاہ دشمن دشمن ہی نہیں سی نگاہ قرآن کچھ نہیں سمجھتا قرآن, قرآن فرماوے تم سس کم ہسن تم تو سو من تو سدھ کم سیا تو فرق ہو گیا میری گل سے ने अगर सड़ते नेसीबत पहुंचे तो दे खुश हो कुरान सच्चा या नहीं बोलो बोलो बोलो जेड़े लांसी ए आखण के अंग्रेज हमें پہنچانا چاہتے ہیں ترقی دینا چاہتے ہیں بمار نہیں ہونا چاہتے ہیں منی بیٹھے ہوں حوالے <سؤال> تھوڑے دیر تن فکر ہی پونی اپنی اولاد आ, सिर्फ जमण का फिक्र है पर हम जमण में भी कोई आने दो अच्छे यार रब मौलिक साहबा दुआ कर इतने पोत्र दे मेरा छुगा फरिया रहे हूं एडी लालत पै गई आते हैं बच्चे यानी छुगा फरिया سوڑو نمی تازہ ترین گر میں لوگرا گیا لوگرا دلے تو بندے میں گیا سرکاری ہسپتال دا میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد خان اس میں ایک کاغذ دیتے ہیں جڑے میرے ہاتھ اے انہ اپنا نام آپ لکھیا تھی جیتے میں انگلی رکھی باٹھا تھلے لکیر پھیر کے انہیں اپنا نام مٹا دیتا دی. کیوں مٹایا تھی کیا چشتی صاحب میں میڈیکل آفیسر ضرور س لیکن ہوں میں نوکری چڈ رہا ہوں. تیری تقریر سن کے اکھا نار ہے کہ اکانک باقی مسلمانوں کے بال دشمنی ہوں ہسپتال میں ہزور کی امت نہ دشمنی ہل ملا دا اخبار امت دا؟ دے حکومت آخر دے قطرے یا حفاظتی ٹیکے جی سب بندے مارنتے ہیں یا بچوں کو بانچ کرنے تاکہ بچوں کو نسل جمن کے قابل نہ رہے گا میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا جا سا موٹی موٹی سرخی تو سو بچا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 देखो सही थी गोवरमेंटी दोस्त की कि सजा ने जिंदू बाल पाई जिन्हें कि सजा ने कैंसर लाते ने पोलियो के कपड़े حفاظتی ٹی مستقل معذوری کا سبب بن سکتے ہیں ٹی حفاظتی تو معذور مستقل کر دیا تشنج کے ٹیے بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے تھے ٹیکوں کی عالمی مہم نے بچوں کو مریض بنا دیا آ امریکہ ڈاکٹر دا بیٹھے اجرا بھی منیا کہ واقعی آسور بیٹھا رہی ہو سات اپریل دو ہزار چھ پولیو کے کترے پلانے تھے دہی میں ایک بچی جہت دس کی حالت نہ ہوٹا لنگڑے نہ ہو گا. زرب مومن اخبار بانج کترے نئے ملک کے ڈاکٹر تک آئے کتریال بچے بانج ہوں زرب مومن اخبار کراچی کا پولو کے خاتمے کے نہیں باج بنانے کے قطرے ہیں نور و نلا نور کراچی کا مہنا دن اخبار چوبیس اگست آٹھ دو ہزار چار بالمی ادارہ صحت یونیسیف اقوام متحدہ دا. جا پاکستان کا نمائندہ ہے اس حکومت کئی سال پہلو خبردار لیکن تیری حکومت کیونکہ تیری دوست وہ آخری مار کے رہے نقل وڈے علاقے آئی ہے पिलाई खड़े होकूमत नार नार ने रोटी था? था? खुवाई <laughs> अच्छा, अच्छा रोटी खसदी है पोलियो धक्के पिला کبھی پولیس حکومت جب کوئی جھگڑے گیا ترق آیا کیوں نہ آئے کچھ نہیں لے فیصلہ کر دیا آئی کچہری فسیا اتے کبھی حکومت کے عملے تین آر تیرا روپیہ بھی نہیں لگ دے کن کھپے لگتے ہیں اتنے فیصلہ جب کرا کے آنے تو پچھوں دا بندے گھر کے لمے پائے ہوئے اسرا فیصلہ تو ہو گیا ہے پر جا لے لانسی پتر منہ دلچ خالی بول کے فیصلہ بھی پیسے تو بغیر نہیں کر دے اے کتے تیرے بالت دھکے ملوڈ پوری دنیا ملک ملوڈے دو مند بڑا لڑکٹے پوری دنیا کے ملک تلوڈے دو مندی سے بڑا لڑکے یہ ہے تار یوگر لگے کھڑے او نی ہوں مکالا دیکھو آخیا پولیو بالکل ٹھیک ہے مدا بک ہے پاؤ ہوں کہ چند کے نام سن دو زیادہ دا ایک کے غلام رحمان جامع پشاور باد نصیب علی شاہ ممبر قومی اسمبلی مفت ممبر جامعہ المرک السلامی بنو بنو عابد حسن مدنی حافظ حسن مدنی جامعہ اسلامیہ لاہور منیب الرحمان مفتی داریا کراچی صدر المدارس اہل مدار پاکستان جڑا کویا تہرام کمیٹی کا چیئرمین منی میسون اس مہر لائی سمی ہق اکوڑے کھٹ والا ذرا بھی منا پچھانے پچھانے کے کہڑے اتلا کہڑا کاسلو کیمت کرتے اچھا ہوں تھلے اشتہار کن چھاپیا وزارت صحت حکومت پاکستان اگے پچھاڑو جاپان امریکہ برطانیہ فرانس اے سارے اوہی کافر ملک جنہ یہ تے کالی جلوس کھ کے طالبان بنا کے لڑتے پھرتے ہیں لڑتے پھرتے سن ملان جیسا لگے कूमतों के आठे पोलियो के कचरे पिलावन छुपाए ताकि मुसलमान के बाल छेती मरण मैं पूछनाकूमत भी तेरी, तेरी खता। मुला भी कंजर तेरे दुश्मन तू हाले भी हूं क्यों इना आख्या मौली तू कतरा जो बटेरे फसा हो शिकारी बटेरा रख जाए बटेरे के बोलते बटेरा आ रहा है त्रिकेट बोलते اے لانسی بنے اے اے نے حکومت والے ملان یہ بنے نے بٹھیری فسا والا تاکہ فضلو دی جماعت والے چھتی کترے پلاؤ کالی والے کو پلاؤ اچھا ادھر ملتان کا کادمی جی مظہر کادمی او مظہرا مظرا اے مظرے دا مقالا ویکو آپ پولو دے کترے پڑ کے پلانا پیار ہے میں پوچھنا گرشر کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے راخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستا کیا ہو جب بن جان رکھ کے میرا وس پیاس مغرقالی آلو میں مجھے کمپیوٹر دے پیسے دے مدرسے واسطے میں مڑ پلا میں میں تھا جڑے کے اپنی دشمن بن کیا ملتا نہیں ملتا داخلا نہیں ملتا جو ہوں تھابو ادھر پہ ہو گئے سارا کچھ ادھر پہ ہو گیا خدا دے بندے بلیا رہے کوئی فکر سوچ بلیا والی لے لے اللہ سوچ رب دابند ہوتی قرآن کی روشنی والی ہوتی قرآن کی روشنی تیرا بننے دا دشمن ہوے اس کی چاہی پی جیڑا دین دا دشمن بننے دا دشمن عزت دا دشمن نبی دا دشمن ہے قرآن کا دشمن ہے रे पीर जो हरू खिलाज नतीजा निकलिया तेरी कड़क निकले ते खाता बराबर बर, बर, बर। مستفا پڑھ کے قدرت میری جان ہے فصل بھی چاہتی تیری بستر نہ نکلے مسلمان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 بائی مال سپرے والی تو کھا کن گی خرچہ کناڈا خرچہ بچاری قوم اجڑی پی اجڑ گئی یہ نہ اقل اپنا نہ زمین ساری پتا نکھال چکی کا پوڑ جان د चक्की जा चक्की दे दो थे चक्की उतलिया जोर वो सिर्फ वास्तवे पुटा चा फेरे चाहे एक कौमे पोड़ उतला है अंग्रेजा से नचाव का बड़ा मन है इस कौम अगो नचण का बड़ा मन है बड़े न खर्चे करके कथम खुदा दी پینتی تی پینتی کلے رقبا اتنے میرے خیال کو پنجا کلا رقبہ ادھر حیدرآباد اینا جنی کنک بیجی بغیر سپرے کھاد بی کیڑا کوئی لگا نہ کوئی بیماری لگ سی خیر والی گڈی آمنا سیل میں گلیں شروع کی بابا بیٹھا میں کپاہ ایک قلعہ سپرے ہے ایک کلے کو سپرے نہیں رب کا آسرا کسم چاہ کے کہا می کا بابا سی کسم چاہ کے کہا جن سپرے کیاڑے پیدا ہوئے جن مطلب کیڑے سپرے بنتے ہیں اور دوسرا ایک طریقہ کیڑے بنانا دسان روز پاک میرا پیر پیران یارویں والی سرکار تشریف دے دور دے در خلیفا مستنج ہاں کے حقی آپ کو آئے کردہ سائی مہربانی فرماؤ جی کردر کیب سیب کھباو میرے روس پاک نے ہوا ہا ہاتھ اٹھایا دو سیب پھڑے ایک سیب اپنے ہاتھ ایک خلیفے ہاتھوں ہو जेड़ा पीर का उस पाद के हाथ सेब मेरे को उसने तोड़िया कस्तूरी दशुआं निकलिया ने जो खलीफा मुस्तंज बिला अपने हाथाला सेब तोड़ों गे कीड़े निकले कुछदी है ये की माजरा है करामत क्वा के फेब सड़ दोे पासे कस्तूरी की खुशबू मेरे आए पास कीड़े आप फरमाते फरमाते बाद शाह हाथ लगाए तो गंदे कीड़े फौरन पैदा हो गए قانون انگریز دادشاہ کلے ہوفر ہوتا بلکہ مینو آخر خود جگہ یہ جرا کہ کسی گلا دسیا ہے جنہ کے مدینے شریف دے کے حکیم دو مہینے بیٹھا رہے ہیں کوئی علاج کراستے نہیں آیا سہی میں دور تو کوئی بندہ ہی دوائی لین نہیں آیا آپ نے فرمایا وہ لوگ میری سنت سے چلن والے نے میرے طریقے چلنے تاں کر کے بیمار نہیں ہوتے तरीक चलता था ना आप बीमार से ना फसल बीमार हम आप भी बीमार ने लखारियां कैंसर रही शूगर रही ब्लड प्रेशर रही काला येपाटाइटिस बी हैपाटाइटिस सी उत्तों दवाइया ڈاکٹر دکان سے جی دبئی شیشی ہاتھ لاوے پہلے رنگ کا نزارا کرتے کڑی بیٹھی ہوتی دبئی ننگی رن تک پیلو جا سکتی کدی ڈاکٹر پوچھتے سہی یارو ڈاکٹر یہ دسو بھائی بیماری دور کرن بھی خاطر جنوب استعمال کرنا ہے وہ کہی ہے شیشی والی ہے یا شیشی اتوں والی وہ کہی شہ استعمال کرنی میں پریشان نہ اگر میرے سوال بھائی شیشی کے اوپر جو رن بیٹھی ہے جاتا کھول کے منہ کھول کے ہوں ڈاکٹر پوچھو کہ ڈاکٹر جی یہ دسو بھیا استعمال کریے کہ پوچھو گے دونیں استعمال کرنی ہے جی ایک بیماری جائے اتلی لائیے غیرت بن جائے لکھا بیماریاں پس جائے مڑ تاں لے کے ہوں علاج کرتے ہیں فاڑے نے فاڑے وہ جیسے مچھا पटे पाइए दुध दिन न पाइए यह हम फाड़ी बारह महीने दवाई तुरनी पेन जो करा करा जी मैं दवाई लग गई है छुटती छुट्टे किए खुदा जो कुछ मैं तैन पेश कर रहा اللہ دنیا بھی بچے گی لیا وا دیا بچی نہ آخرت بچنی دعا کر جو مالا و فکیر لوگ سوچا کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیا ہی رکھنا کیسا ہے قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ دو ہمارے بریلوی علماء نے ویڈیو سیڈی بنانا جائز قرار دیا ہے وہ عالم نے لانسی ابو جہل نے کہ عالم نے وہ جنوب شریعت رسول حرام کرے کیا اسال ہلاک کی جانے نبی پاک نے خاف فرمایا ہے سخت کریم آداب جنہ لوگوں ہوے گا انگے جے اللہ دی مخلوق دی مشابہ مخلوق بنا مزارات اچھا مقدسہ پر جو میلے ٹھیلے ٹھہرنا چانا خرافات ہوتی ہے ان کو کیسے روکا جائے انتظامی اور جمہدار متولیوں کے لیے کیا حکم شری ہے یہ تو او حکومت کردوری ہیں ہوں تو سرف یہ عوام علاقے کی اپنی مدد آپ اپنی خبر شر سوار کی خطر اٹھ یہ کھلو جان یہ برائی کم یہ بند ہو سکتے ہیں برائی کے کم بند ہو سکتے ہیں مسئلہ میں مثال دینا ہوں جیتے آئے بیٹھے میں جو آیا نہیں کرنا شریعت ایتھے آیا تے خوش ہوئی ہوتی کوشش کی ایتھ ایتھے جلال پور جٹان دل گجرات اتنے ماں تقریر کیتی سنگیاں سنی کھنڈار دے کول دو سو بندہ چلا گیا کا خبردار مولوی سپیتر پابندی ہو سکتی ہے نوتر بند کرو دے دربار دو کوئی ٹھیلا نہیں ہونا پہلا نہ مطلب میں پھر وکرے لائی وکرے حبیب ذکر حسین کرانے والے سارا سال مسجد شریف تجارت کرتے خود بے نماز شریعت متارا میں بیان یہ حل شاہ بیان کی پہلی بار بے بیٹھنا کک لگا ٹھیک کرنا خوشی چلائی ہے یہ دعوت الہی ہے بیٹھا بے نمبر ایک نماز نماز چڈے بے نمازی اور اس واسطے حکم بڑے سخت نے غوث پاک یارنی والا پیر فرما جناد مسلمان قبرستان حکم اگر چشدیدی ہے لیکن ہے تو اس پاک دیت دیتا ہے ایک نماز پڑھنے والا دو یا تین یا چار پڑھنے والا یا اکثر نماز نہ پڑھنے والا آٹھ سنی اور سنیت مسجد سے دور ہے اسے بار میں مرنے اور قریب کرنے کی کیا مؤثر ترکیب کرنی چاہیے میرے بیان سناؤ میرے بیان سناؤ میڑے کرنا چاہتے ہو اس کی زندہ دلیل ایک سو ایک چک دے دو چودھری بندے چودھری اکرم چودھری زبیر دنیا جانتی ہے جو لوگ مسجد دے نیڑے لیے گھر گئے لیکن اللہ تعالیٰ دا فضل ہویا کتاب انہاں پہلا سنیا انہاں توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ دا فضل نال نماز پہ بھی لگے ہاں جی شراباں جو کچھ کم ہے سن سب چ اور ہات دے دل چ بیٹھ گیا کہ سونے دیا زیور مرد واسطے حرام نبی پاک ہاتھ لکھ ملا جاتی سونے کی انگوٹھی ہوتی سونے دیا انگوٹیاں لاش گئی پھر دو بندے جو میں بیان کرنا اس حق نلو بن کے دنیا تو گئے میں ہی کو سکنا کہ اللہ دے فضل باقی کی تھی جو دنیا نا تو ایمان لے گئے بیٹھے تو انہاں کی بخشش کی دعا بھی کرنی انہاں دے خبر بھی رکھنے والے دعوت تبلیغ و ارشاد کے تقاضے کیا ہیں کس اللہ سے یہ فریدا انجام دینا چاہیے آج تک علماء کرام کی تباہ تب تبلیغ تکاری سن کر اکثر کیون؟ اثر کیون نہیں ہوگا عوام بڑی تیزی سے دین سے دور مسجد سے دور باجمات نماز سے دور یہاں تک کہ نماز سے دور ہو رہے ہیں جیڑا خود بیان کرنے والے جب وہ بہمان مٹی سوا ہو हूं मसला शबीर शाह घर समाणी आंदन हूं तो खैर छीणी की पेंटा श, पेंटा पा आप नमाज ना पढ़े सारे जग जा मौली भी जा जिथे आए सिगरेट पींदा जा सी मिंबर से छड़ जा सिगरट छट के मिम्बर से छड़ गया असर मिटी सुहा होना है घर मुकाला हो असर मिट्टी सुहा होना असर उसम लोग जड़े लोग पहलो अमल वेखते बाद वेख रहे ایک شیر سلطان باؤ کی فرمائش میں سنا کے ختم اس دا کوئی بدلا دسو بھی کتنے گلی دا کی کریے کوئی حال دسو بچیاں تو جنہ واستے تو تمہیں میں صاف مثال دیک اپن ماوا ددیا پڑتا دیکھو وہ کردی بس جو کچھ کر دیاں سن اپنی اولادی او پیر میرے شاہ سرکار جو ہے سن کر مدرف گھر بیٹھ کے بیبیاں بی قرآن پڑھا مرد دے حقوق گھر گرو زندگی ماوا سکھا چاہیے سن وہ معلوم کر کے گھر بھی سوکھا بستا گھر بھی وہاں دا, دا تے رہ مسلا دا ایک ہوں علم تو ایک ہوں ایمان علم بادان پھیل رہا جتھے ایمان علم ہونا پی وقوفی کیوں جو قیامت نو علم نال نی ہو قیامت نو چھٹکارا ایمان کئی عالم جہنم جان گے کئی بے علم بندے ایمان بھی وجہ جگت جان جا تورے پیو اس ویلے دفاع ہر پاس مسلمان کی جانتے حملے مدرسے مرکز بن سکتے صرف آ شاہ صاحب چملا جنہ کرم پور اگر تو پڑھا چاہتے ہو روشنی نور اے شاہ صاحب کی بلا میرے کو پڑھے ادیا کتابیں میں پڑھائی سن پھر میرا مدرسہ بند ہو گیا پھر جیتے بھی گئے بارہ اے ہوں شاہ صاحب اتنے پڑھا رہے رہ پڑھا رہے ہیں اور اللہ تعالی فضلو نال چیز میں نگرانی کرنا اور جن سمجھ والا تالا دیتی ہے میں مقصود علم ہو دے. اگر پیسہ نوکری چکر ہے جدھر مر جاؤں رکھ لوگ لو وقت بدلا خدا کا بن والا ہے پتا نہیں وہ ہال بن جان ہے بارہ کو دیوے بلنے نے بندہ کوئی نسیبہ بندے جا کے دوروں نظر آوے گا گی فلانی تھان سے تو بندہ بستا ہے بندے انے ہو جانے نے کسمیاں پیا عمارتہ فرق ہو جانیا اس لیے پھر پہ پڑھیں گے تو پہ پڑھاو گے جہے بچ گئے انستے دین داہ درہ سارے کچھ کھل جان گے علم داہ بھی کھل جانے اس لیے صرف اپنی اولاد سوال کر دینے بھائی امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے کم الحمد شریف پتر جی تھے صرف اپنی اولاد نو بچا سوال پکڑ دمام کے پیچھے سورتیا پڑھنی چاہیے الحمد شریف پتر جیب بندہ مکل بن جائے امام شافام شافی اپنا امام بنا لے اور جیسے انہی فٹکا ان ہو چلے جیسے امام احمد کی فکر ان چلے امام مالک کی فکر ان چلے تو پھر امام دے پیچھے پڑی جاوے امام دے پیچھے فاتحہ پڑی جاوے درست سہی ہے نماز ٹھیک ساجا نال, نال جڑا جھگڑا ہے او نماز کا جھگڑا ہے نہیں ساجا نال جھگڑا عزمت رسول ہزور سمجھ دسور آخد نبی کچھ نہیں جانا نبی کا اللہ کے وہ آخ د نبی سات نہیں دیکھتا اثانیا تمام صحابہ پہلے میں ماما نبی اپنے دے دل نو دے ہر خیال بلیا گڑھ برابر نماز نہیں اگر بہابی بہادی مذہب عقیدہ محمد بن عبدالوحاب ابن وہابل وہب نجی خبیف والا چھوڑ دے آ جانوس پاکی دے دے آ جان امام شافی اقیدے آ جان بابے قدرت میری جان ہے عقیدہ رکھ لین سنیا والا امام من لین کسے امام شافی محمد کو امام مالک کسی فکا دے امام من لین اے نماز پڑھا ہاتھ اٹھا کے فتوا داں گے یہاں کی نماز بھی دروست ساڑی بھی دروست جی امام شافی کی نماز ٹھیک ہے گوس پاک کی نماز ٹھیک ہے حالانکہ گوس پاک امام کے پیچھوں پڑھتے سن اچھا کیوں بھی اس واسطے پہن کہ سارے دوست کا اقیدہ سنی ہے اچھا چلو جقیدہ جنہ کا غلط ہوے تو نماز پڑھن تلے کو ٹھیک ہو گے مثلا ری والے रैवने जो बंदी जोड़े ने वो नमाज पढ़ते हैं साढ़े तरीके लेकिन सा नमाज सही है फिर बोला समझ ल मसला नमाज का बोले सिर्फ भी ना فلانا روسان جب قد نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں پیڑا لطان بہو دسا واجوہ گال ہوئی جیڑی ایک پل آرام نہ در پوسن دنیا جیڑی حق دارا مر ko kabul o سڑیا سوال میں نے دیکھ مولا کریم کلام تام قبول فرما دیان جو غلطی کتا ہوئی اس دربار والے کے معافی دے جو تینوں گل پسند آئی اس میں قبول فرما قبول فرما کے ساٹھے واس میرے واسطے دوستوں واسطے میرے خاندان واس مام موسٹ نجات کا ذریعہ بنا یہ فقیران کی روح مبارک نے بخشیا تمام قبرستان والوں کی روا نے بخشیا حضور گلام اس فقیر کے درجے گلان فرما نفرت فرما یہ شان کے مطابق یہاں نے بخش اور جہے قبر والے آن باقی بے انان انان دے حال دے مطابق انہاں گلال مغفرت بڑے اے رب العالمین امی افر پاپیا اپنی واردہ کے معافی طاقت گمراہ ہو گیا سرس کرا تھا دشمن اسلام پہ قبل کن سیدنا متباع سر بھی ایسے واسطے موٹا جواب کیا سنو سن ستوجا جب تحریک ختم نبوت چلی تھی مردائی دے خلاف ایس لاہور شہر دے اندر مردائی دے حق میں دے مسلمان گولیاں چلائیوں آدر دے ہو کے نوجوانوں دے اوپر مسلمانوں دے اوپر کر